السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امتحان يا سبت الحمد لله وليس اوكي اسپیک دونوں جگہ بھائی سکتے إذا سجاما وابتعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجلك يتيما فآوى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 صدق العظیم سورت الزحا اس سورت کے شروع میں وظہا لفظ جا رہا ہے اس لیے سورت کا نام سورت الحا مکی سورت ہے اندر گیارہ آیات ہیں اور اس آیت کی ترتیب نزولی گیارہ گیارہ ہیں اور ترتیب نزولی بھی گیارہ اور ترتیب توقیفی کر سورت ال میں آپ نے دیکھا ولیل لیل اذا یقا نہ اذا ازا تجل دن اور رات کی قسم سے اللیل کو شروع کیا گیا تھا اس سورت کو بھی اسی طرح اذا سجا اور رات کی قسم سے دن اور رات کی قسم سے یہاں سے یہاں پر بھی قسم سے دن اور رات کی قسم سے سورت کو شروع کیا جا رہا ہے جس طرح صورت واللیل کے اندر اشقا کی مذمت اور اس کے لیے واحد تھی یہاں بھی اشقیہ کی تردید اور مزمت ہے وہاں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا یہاں شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے وہاں ولاسو پیرزہ میں صدیق عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا کا ذکر تھا تو یہاں وال صوفی اور ربو کا فطربہ میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذکر ہے تو یہ دونوں صورتوں کا آپس میں ربط ہے ربط اور مناسبت اس صورت کا شان نزول اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں مختلف روایات یہ بات یاد رکھیں کہ کسی صورت یا کسی آیت کے شان نزول مختلف ہو سکتے ہیں کئی ہو سکتے ہیں ایک واقعہ دو واقعہ تین واقعہ چار واقعات زیادہ ہو سکتے ہیں اسباب نزول شان نزول کئی ہو سکتے ہیں ایک صورت یا ایک آیت کے اور کئی آیتوں کا ایک شان نزول بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر اس صورت کے جو شان نزول ہیں وہ مختلف روایات ہے اسکندر پہلی روایت بخاری مسلم کرمزی کی روایت حضرت شندم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی زخمی ہو گئی تو اس انگلی سے خون جاری ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انت اسبعن وفی اللہ جو تکلیف پہنچی وہ راہ خدا میں ہے تو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ اس کے بعد چند روز جبرائیل امین کوئی وحی لے کر نہیں آئے تو مشتقی مکہ نے یہ تانا دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا اور وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے تو اس پر سورہ و نازل ہوئی ایک روایت تو یہ ہے دوسری روایت بھی بخاری اور مسلم کی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایک مرتبہ ناساز ہوئی تو اس کی وجہ سے ایک دو راتوں میں اٹھ نہ سکے تو ایک عورت یہ دیکھ کر کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا شیطان تم کو چھوڑ گیا ہے تو اس پر یہ صورت تو اس حضرت کا نام بتلایا کہ وہ ابو لہب کی بیوی امی جمیل تھی اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی منقول ہے کہ چند روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تو ابو لہب کی بیوی امی جمیل کہا ایسا لگتا ہے کہ ارے ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا اور وہ تو سے نفرت کرنے لگا ہے تو اس پر سر وضاح نازک ہوئی اس کے شان نزول کے بارے میں تیسری روایت ابن جریر نے شداد بن عبداللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بےصبری دیکھ کر آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ام جمیل اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے یہ بات کہی تھی مگر ام جمیل نے تانا دے کر یہ بات کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار درد مندی خیر خواہی کے جذبے سے یہ بات کہی تھی سب کے لیے آواز آ رہی ہے और جی اور چوتھی روایت ابن ابی شہبہ اور قبرانی رحی محب اللہ نے ایک ایسی صنعت سے جس میں ایک رابع مجھوے کا نقل ہے نانی نانی رضی اللہ تعالانہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمہ تھی تو انہوں نے بیان کیا کہ کتے کا ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گھسا اور تخت کے نیچے وہی مر گیا اس وجہ سے چار روز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خولا دیکھ میرے کمرے میں کیا نہیں بات ہو گئی جبرائیل نہیں آتے تو میں نے سوچا صفائی کرنی چاہیے خولا یہ ہے کہ میں نے سوچا صفائی کرنی چاہیے تو چنانچہ میں جھاڑو لے کر تخت کے نیچے جھکی اور اس مرے ہوئے بچے کو لا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت آپ کی داڑھی مبارک پر لرزہ تھا تو جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو ایسی ہی کیفیت ہوتی تھی یعنی آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت وضحاء سے ترزہ تک وہی اتری وضحاء سے ترزا تک حافظ ابن حجر اسفرانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مشہور تو ہے مگر یہ جو قصہ ہے اس کا شان نزول ہونا وضاحا کا یہ شاز ہے واقعہ تو مشہور ہے روایت بھی مشہور ہے لیکن وضاحاء کا شان نزول ہونا یہ قابل قبول نہیں یہ قابل قبول نہیں پانچ وی روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معذمہ میں اسلام کی دعوت شروع کی تو مکہ والوں نے مدینہ جو نبوت کا دعویٰ آپ لوگ بڑے لکھے ہیں اس لیے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ ہم ان کی جواب میں ارشاد نہ فرمایا ایک عرصے عرصے تک وحی نازل نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگے ابو رحب نے کہا ان محمد رب وقلا محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ان سے ناراض ہو گیا اور ابو لہب کی بیوی جمیل نے کہا ماں شیطانہ کا اللہ ترا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا شیطان تجھ کو چھوڑ گیا تو یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان باتوں کا تذکرہ فرمایا پھر ایک عرصے بعد وہی آئی جس میں سورہ کہا اور سورہ وضحاء نازل ہوئی الروح کے متعلق یس عن الروح کی آیات مناسب ہوئی بات سمجھ میں آ تو جیسے میں نے پہلے آیا کہ کسی صورت کسی آیت کے مختلف شان نزول ہو سکتے ہیں اس لیے اس کے بھی یہ کئی شان نزول آپ کے سامنے آ گئے ہیں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا باقی تفسیر پھر کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ترجمہ دیکھ لیجیے قسم ہے وحا کہتے ہیں دن چڑھنے کو دھوپ چڑھنے چھڑتے فقت کی قسم زحات دن کے اس حصے کو کہتے ہیں جب دن خوب روشن ہو جاتا ہے یعنی جو نماز پڑی جاتی ہے اس کو سالات یا چاشت کی نماز اس کو کہتے ہیں اور اس سے پہلے سورج کے طلوع کے تھوڑی دیر بعد جو نماز ادا کی اسے اشراف کی نماز کہتے ہیں اور اشراف کا معنی سورج کا چمکنا یعنی جب سورج چمکتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے تو اس کے اشراف کہتے ہیں تو چاشت کی نماز اشراف کی نماز دونوں نفر نمازیں ہیں والزحہ قسم ہے روز روشن کی واللیل اذا سجا اور رات کی اذا سجا سجا کا معنی ہوتا ہے چھا جانا سیاہ ہونا ہمیشہ رہنا سنسان ہونا ایک معنی آتے ہیں سجا, سجا کے واللیل اذا سجا اور کے جب چھا جائے چھا جائے ما ودعا ما نافیہ نہیں ودعا ودعا يودعو دیعن تفعیل اس کا معنی چھوڑ دینا رخصت کرنا پتا تو چھوڑنا امانت رکھنا ودیات جو کہتے ہیں ہم سنتے ہیں ودیات امانت رکھنا ودیات رکھنا تو یہ ودا تفہیل سے ہے اس کا معنی چھوڑ دینا رخصت کرنا ما ود نہیں چھوڑ دیا کا تجھے آپ کے رب نے ربو کا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا وما قلا قلا کا مانا ہوتا ہے بغض رکھنا نفرت کرنا سارا بھیا ضریب سے بھی آتا ہے نہ سارا شروع سے بھی آتا ہے وما قلا اور نہ آپ سے بیزار ہوا نہ آپ سے بیار ہوا نہ خوش ہوا آپ نے رب،, آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا کا مین اللہ اور آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے ولا اور البتہ آخرت خیر بہتر ہے لا آپ کے لیے من اولا دنیا سے آپ کا, کا رب خطر آپ خوش ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے وَلَسَو رَبُّ تجھ کو پایا يتیم آوا باب افال سے ٹھکانا دینا رحم خانا یہ سوریات نازیات میں بھی گزر چکا ہے جی کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانا دیا اور, اور آپ کو پایا وال نواقف نواقف پایا قہدہ تو آپ کی رہنمائی کی فہدا آپ کی رہنمائی کی ہدایت کی ووجدك اور آپ کو پایا فقیر والن کا معنی ہوتا ہے نواقف حیران بے خبر اور آلن کا معنی ہوتا ہے تنگ دست فقیر مفلس نادار محتاج ہونا یہ سارے کے سارے اور آپ کو پایا نادار پایا اغنا تو بس آپ کو غنی کر دیا تقہر بس جو یتیم ہے فلا تقہر آپ اس پر سختی نہ کیجیے تقہر کا معنی ہوتا ہے غالب ہونا دبانا سختی کرنا فَأَمَّ فلا, فَلَا تنہر آپ اس کو ڈانٹے مت لا کا معنی مت ڈانٹنا اور ہر ڈانٹنا جھڑکنا زور سے بہنا تو جو سائل ہے سوال کرنے والا ہے آپ کو مت ڈانٹی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ وَأَمَّا وَأَمَّ اور جو بِنِعْمَتِ نعمت رب کا آپ کے پروردگار کی حدث تو بیان کر حدث تفعیل سے بیان کرنا باب تفعیل سے بیان کرنا روایت کرنا خبر دینا اور اگر نسر شروع سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا ہونا تو پر بیان کر کران کرد اور اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کیجئے اور اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کیجئے ترجمہ سب کو سمجھ میں آ گیا باقی اس کی تفسیر انشاءاللہ اللہ پیر کو انشاءاللہ دو دن چھٹی پیر کو انشاءاللہ اس کی تفسیر تفصیل جہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے شان نزول سے متعلق ترجمے سے متعلق جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ